سمجھ نہیں آئی میں نے کہا بے وقوف حضرت راضی راضی رضی اللہ امام غزالی رحمہ اللہ نے لکھا ہے یا شریف کے آپ مدینہ تیے بات وہاں گئے تو مدینہ کی حالت تو اس وقت تبدیل ہو چکی تھی مکانات عمارتیں <تصفح> تبدیل ہو چکی تھی حالانکہ <تصفح> بات بہت, بہت, بہت اپ تو اب بہت... تو وہ تو... تبدیلی ہے جو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 کو بدل نہیں گئے قرآن دے دے ہونا تو میں کیسا صرف قرآن کی تاریخ یہ گیا جہاں تک کرنا پیا کہ دم ہاں. ہاں ہاں زم زم شریف ہے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 پتہ نہیں جی پتہ لگدا پاس تے تو وہ اے نے بھاگنے ایک دم می نو آپ سنو اصو نیو Soiento de que tu cuido者 fletzie aunque tu ponía o tono bomboa hai 何bat cintai Now cuando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 اپنا رخ نظر آدھا مطلب اس واسطے کام کرن آناب جل سلامت پر اخبار نے فار لیا جناب کوٹ کوٹ کوٹ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 تو ر, ر, ر, رپورٹ رپورٹا فور پرچا ہونا ہو नहीं। ओ, पागल लिखा दिता फिर तो परचे एक दुख बनना पागल, पागल तो नहीं छद की जाए कोई बंदा असर आला उ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 آآ, کر, ا اوناں دے کھیپ پے کے جو بہن جو کڑی لے کے کھڑے سن تے بس باور دی ہنیاں اچھا میںاق میرے سامنے پیش ہوئے ہوا کیا میرے دل کہ کوئی کیتی سامنے آ گئی ورنہ قرآن کا خادم تو راب دلیل کرا بندے so, جلان <laughs>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 کب <laughs> تک جاب دیجے بھی دن چ ہوتا جڑا یہ جواب دیتا.